أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدسة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وهوى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 ربي شرح لي صدري ويفسر لي أمري وحد الأغدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ جامع وسیعت اللہ باغ نے بھی فرمائی ہے ولاقت وسین الیند الکتاب القبل کو تم سے پہلے ہم نے جس جس قوم کو کتاب دی ہے اس قوم کو اور تمہیں بھی یہ وسیعت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کیے رہو یہ جامع وسیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں فرمائی ہے اسی کمبہ تک وا میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اسی کمب تک بدلا ہے کہ سر لیور آئلینڈ میں تمہیں ہر خلبت اور جلبت میں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اتق اللہ ہائی ما کن تو جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہ تقوی کے بہت سے فوائد میں سے دو اہم فائدے قیامت کے تعلق سے ایک اللہ پاک کا فرمان میدان محشر کے حوالے سے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہو اس موقع پر کیا چیز کام آئے گی بتظمر دو کا ان نقیر تقوا اس دن کے لیے زاد راہ لے کر آؤ آو اور جان لو کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوا ہے دوسرا تقوا کا فائدہ پولیس اراد کی محیط اور خطرناک گھڑی میں ہے تو امن کو مل واردہ کان آردے کا حتم مقدیا یہ تیرے پروردگار کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ اس پورے سرات پر سب کا ورود ہوگا جو جہنم کے اوپر قائم ہے اس پر سب نے وارد ہونا ہے یہ تیرے پروردگار کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے لیکن سب نے صادر نہیں ہونا نکلنا نہیں ہے سکمند نت جلدی نت نجات صرف اسے حاصل ہوگی جس نے دنیا میں تقوی اختیار کیا متقین کو نجات ملے گی ورود سب کا ہے صدور سب کا نہیں ہے صدور صرف ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں تقوی اختیار کیے رہے ابو میسورا علماء عمارت تابعین میں سے ہیں ایک بار فرمانے لگے کہ لئی تنہی لم تلد نی کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا تو ان کی اہلیہ نے ان سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی ہدایت دی سچی توحید آپ کو عطا فرما دی اس کے بعد یہ جملہ آپ نے کیوں کہا کہا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کہ اللہ تعالی نے پولیس راج پر ورود سب کا ذکر کیا ہے لیکن خروج سب کا ذکر نہیں کیا خروج بعض بندوں کا ہوگا اور وہ کون ہیں سمند نت جدینت تکو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تقوا اشتہار کیا رکھا یہ تقوی کے فوائد ہیں اور تقوی کی اہمیت ہے اللہ رب عزت میں یہ ہم پر احسان عدیم فرمایا ہے کہ ہمیں اصول تقوی کہ بہت سے مواقع فراہم کر دیے ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے قطب عدل سیام علی قطب من اللہ لعلکم کم کہ تم پر ماہ سیام کے رمضان کے رودے فرض کر دیے گئے ہیں رودوں کی جو فردیت کا مقصد ہے وہ تقوا ہے حصول تقوا صرف ایک وقت مقرر کے لیے کھانا پینا بند کر دینا یا یشہواد نفس کو کنٹرول کر لینا یہ مقصد نہیں ہے یہ امور حصول مقصد کے لیے معاون ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ راح اللہ ممتقول تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اسماہ سیام کو اپنے لیے ایک ایسی درسگاہ بنا لو کہ جب یہ گزرے تو پوری طرح تربیت حاصل ہو چکی ہو اور تقوا حاصل ہو چکا ہو یہ ماہ سیام کے فوائد میں سے ایک اہم ترین فائدہ ہے بلکہ ماہ سیام کے جو رموز ہیں اور حکمتیں ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ حکمت یہی ہے کہ یہ مہینہ تمہیں متقی بنانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس مہینے کا روزے تقوا کے تعلق سے تمہاری تربیت کے لیے بنائے گئے ہیں یہ تقوا حاصل کرو یہ روزے کا اہم ترین مقصد ہے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں شعیب بخاری مسلم رسول اللہ کی حدیث ہے سیدنا شہید نا کو حریرہ کی روایت سے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ فرماتا حدیث ہے خود سی ہے کلو عمل ابن آدم لہو ال سیان تھا ان نہ وہ اناج ابن آدم ہر عمل اس کے لیے ہے کیا ہے ایک اور حدیث میں اس کی سلاحت ہے لہو کفارا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے ابن آدم کے ہر عمل کی جزا گناہوں کے کفارے کی صورت میں ہے نمازیں ہیں حج ہے زکوٰۃ ہے صدقات ہیں ان اعمال کی کثرت سے ابن آدم کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہی ان اعمال کی جزا ہے ان اعمال صالحہ کا آجر ہے کہ ابارب العزت ان اعمال کی برکت سے انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے الا سیام شمائر روزے کے فعم نحلی وہ اناج سی اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے اس کا اجر دینا ہے سواب دینا ہے باقی سارے اعمال کی جزا گناہوں کے کفارے کے طور پر ہے جو بہت بڑی جزا ہے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ایک گناہ انسان کے ذمہ باقی رہ جائے اور اللہ حرب العزت اسے جہنم میں ڈال دے ایک گناہ بھی مہلک ثابت ہو سکتا ہے اور قیامت کے دل وزن امال کی گھاٹی میں اگر کسی انسان کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے صرف ایک رائی کے دانے کے برابر تو اللہ رب ربحصت اس انسان کو جہنم میں ڈال دے گا تو سارے امال کا گناہوں کا کفوارہ ہونا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے لیکن روبا ایک ایسا عمل ہے جس کی اللہ نے جزا دینی ہے جس کا اللہ نے ثواب دینا ہے اور اجر ادا فرمانا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ رب الزت کا ایک عہد ہے انسانوں کے ساتھ کہ اس کی جزا نے ضرور دینی ہے اجر کی صورت میں اور ثواب عظیم کی صورت میں وہ ثواب عظیم کیا ہے اس کی تحدید اللہ پاک کو جانتا ہے لیکن مخلوقات میں سے کسی کو اس کی تحدید کا علم نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں جانتا کہ رودے کی جزا کیا ہے اور رودے کا اجر کیا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی جزا سے آگاہ نہیں فرمایا بلکہ اس کو راز کے طور پہ رکھا ہے اور یہ راز ایک عجیب شکل نسان میں سامنے آتا ہے وہ ایک خفیہ ایگریمنٹ ہے ایک خفیہ معاہدہ ہے اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان بندوں سے یہ تقادلہ ہے تو اس روزے کے عمل کو اللہ کے لیے راز بنا کر رکھیں فرین لی روزہ میرے لیے ہے ہر عمل بظاہر نظر آتا ہے نمازیں ہیں حج ہے عمرہ ہے جہاد ہے یہ مخفی اعمال نہیں ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں روزہ ایک خفیہ عمل ہے جس کا تعلق بندے کی ذات سے ہے ایک انسان اپنے دور پر کس قدر بھوک برداشت کر رہا ہے اور کس قدر پیاس برداشت کر رہا ہے وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے اناؤ اقسام کی نینتی اس کے سامنے ہیں لیکن وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں بلکہ فافا برداشت کرتا ہے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور کسی پر اپنی بھوک اور پیاس کی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دیتا ایک راز اللہ کے لیے خالص تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کے اجر کو اور اس کے ثواب کو راز کے طور پر رکھتا ہے اور کسی کو آگاہ نہیں کیا فن نہ جی وہی روزہ میرے لیے ہے زیادہ اور ضائع بہ ہوا شرم بندہ اپنے کھانے کو پینے کو اپنے شہزاد نس کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے اور کسی پر اظہار نہیں ہونے دیتا کہ اس کی کیا کیفیت ہے پیاس کی کیا کیفیت ہے اور بھوک کی کیا کیفیت ہے ایک راز بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ نفرت عزت بھی اس کے اجر کو راز بنا دیا فرشتوں کو بھی آگاہی نہیں دی انبیاء کو بھی آگاہی نہیں دی کہ روزے کا کیا سواب ہے حالانکہ جن اعمال کے سواب کی آگاہی نہیں ہے وہ کوئی کم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اندازہ فرماتا ہے اور حضرت کاثر سے انسان ہے الا سبع میرا زیر ہے کہ ایک ڈے کم از کم دس گنا بڑھ جاتی ہے سات سو گنا تک یہ اجر کی کم نہیں ہے جن امال کی آگاہی دی ہے وہ اجر کو کم نہیں ہے سات سو گنا تک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور سواب بڑھ جاتا ہے ایک ہجور قیامت کے دن بہت پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے جماعت سے ادا کی گئی ایک نماز ستائیس گنا اجر کی مصلح ہے یہ بھی بالکل معمولی اجر نہیں ہے رودے کا کیا اجر و ثواب ہوگا جس کے تحریر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو آگاہی نہیں دی لیکن یہ سبھی ممکن ہے جب واقعہ تنگ یہ راز رہے ایک انسان اپنے بھوک اور پیاز کی تکلیف کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے کچھ لوگوں کو یہ مرض ہے وہ جگہ جگہ اپنی پیاز کا ذکر کرتے ہیں بھوک کا ذکر کرتے ہیں گرفتاری کے وقت شہری کے وقت لائٹ نہیں تھی اٹھ نہیں سکے کھا نہیں سکے پی نہیں سکے ایک طرح کی ریا کاری لوگوں کو کوسنا اور اپنی بھوک اور پیاز کا اظہار کرنا بویا روزہ کیا ہوا پوری قوم پر احسان کیے بیٹھے ہیں نہیں اس تکلیف کو برداشت کیجیے اور واقعات راز بنا کر رکھیے اللہ نے اس کے اضر کو راز بنایا ہوا ہے اور کسی کو اس کے اجر کی آگاہی نہیں دی جو امن اللہ کے لیے خالص ہوگا چھپ کر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو چھپا دیتا ہے جس طرح قرآن بات میں ایک اور عمل کا ذکر ہے زیادہ جنافا جروبا چکے یا تو اون ربم بھی دفنا ہوں گے انفقول کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کی تاریکی میں بستروں سے جدا ہوتے ہیں اپنے پروردگار سے رات و نیاز کرتے ہیں اور اپنے گھر کی خلوت میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی اس سے آگاہ نہیں ہے رات کا گھیرا ہے اور کمرے کی تنہائی ہے اور خلوتوں میں بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہیں رات و ناد کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نواف پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ان کا عمل بالکل شری اور خفیہ ہے. اس کی جزا کیا ہے اور اس کا حجر کیا ہے فرمایا کہ فلافس مافی الحدن خر تراعین کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعال نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھڈ کے لیے کیا کچھ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور چھپا دیا اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے سارے پروگرام کو چھپایا ہوا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کو کیا ملے گا اور کیا حاصل ہوگا یہ ایک عجیب راز ہے خالق اور مخلوق کے لاب بندہ اس راز کی حفاظت کرے اللہ اس کے راز کی حفاظت کرے گا اور اگر بندہ اس راز کا اشیا کر دے اور خود ہی اپنے اقمبر پر, پر ہاڑا مارے تو اللہ رب العزت جی اس کو حضرت سوال سے محروم کر دے گا رسول اللہ ہم کا پرمان ہے منسوام رائے فلاشرا کا لوگوں دکھاوے کا روزہ شرک ہے ایسے کام نہ کرو جس تمہارے روزے کا ایک ظاہری دکھاوا ماہر ہوتا ہو یہ شرک بھی ہے اور اللہ رب العزت ناراض کی ناراضگی بھی ہے تو بیان یہ ہو رہا تھا کہ روزے کی ایک منفرد اہمیت ہے ایک منفرد شان ہے ہر عمل گناہوں کا کفارہ ہے لیکن روزہ اس عمل کا اجر ہے روضہ ایک ثواب ہے جو اللہ نے عطا کرنا ہے اور عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اس عطا کی دو تفصیلیں ہو سکتی ہیں ایک تفصیل یہ ہے کہ چونکہ باقی سارے امان گناہوں کا کفارہ ہے ممکن ہے وہ امان گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں ایک انسان اس قدر گناہ کیے ہوں کہ اس کی نماع اس کے حج اس کی عمریں گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں اب اے انسان جنت کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کون سی نیکی ہے تو وہ نیکی رودا ہے اس کا اگر حق ادا کیا ہو اور سارے حقوق کی حفاظت کے ساتھ یہ عبادت ادا کی ہو تو پھر یہ نیکی محفوظ ہوگی اور سیانر کے دن دخول جنت کے کام آئے گی دوسرا سفیان معنیٰ بہت چوٹی کے محدود ہیں اور سعید نے جو بیر علماء تارئین سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رودے کی جزا دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ دیامد کے دن نیکیاں خرچ ہو سکتی ہیں بڑھ سکتی ہیں خرچ ہونے کی ایک شکل کفار معاشی کے طور پر ہے دوسری شکل یہ ہے کہ ایک بندے نے نیک مار کیے ہوں لیکن بہت سے مدارن کا انتقال کیا ہو کسی کی غیبت کی ہو اور کسی کی چگلی کی ہو اور کسی پر پہتان روحتانترادی کی ہو اور کسی کا مال چھینا ہو کسی کو کاری دی ہو اور کسی کے لانت برسائی ہو مختلف مظالم کسی کو قتل کیا ہو یہ مختلف مظالم ہیں اللہ رب العزت سارے حساب سے فارغ ہو کر آخر میں قنطرہ پر انسانوں کو روک لے گا اور مظالم میں انصاف قائم فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا حمل مالک انتان لوگوں خاموش میں بادشاہ ہوں اور میں دیا ہوں دیاان کا معنی انصاف فراہم کرنے والا دیا کا معنی اور سزا دینے والا لا امبادی آہد میں ہے جنت واحد آہدم مارے لگو حق کچھ حتو قصہ ہو دن ہو حتر اتما. کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک شخص جس کے پاس جنت والے اعمال ہیں اور بیگیوں کے ڈھیر ہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے لیکن نہیں اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ اگر کسی جہنمی کی اس کے زندہ کوئی حق ہے کسی جہنمی کا اس کے زندہ کوئی حق ہے حالانکہ وہ جہنمی ہے اور گناہوں کے بوجھ سجے دبا ہوا ہے لیکن اگر دنیا میں کوئی ہاتھ اس کا اس نیک کا کرنے والے کے دن ہے تو میں نے اس کا انصاف فراہم کرنا ہے اس جنتی کو جنت میں نہیں بھیجوں گا اور جہنمی کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا جب تک انصاف فراہم نہ کر دو راجوتنترا کا اوتاروں پر عزت ان دونوں کو روک لے گا اور اپنے انصاف کی فراہمی کا آغاز کرے گا اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اوتار بڑ عزت اس زندگی کے اعمال کو اس شخص کو دے دے گا اگر وہ ایک ہے تو اس کو دے گا ایک سے زائد ہیں تو مختلف نیکیاں ان میں بانٹ دے گا کسی کو نمازی دے دے گا اور کسی کو اس کا حج دے دے گا اور کسی کو اس کی دے دے گا اور کسی کو کوئی دے دے گا حتا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گے اس موقع پر انتا کا فائدہ سامنے آ جائے گا روزہ باقی بچے گا علم سیاح فولی وہ انائزی دیں گی سفیاان مرینا کے دول کے مطابق التا رب العزت نے روزے کی جزا دینے کا فائدہ کیا ہوا ہے وہ ادا فرمائے گا روزہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ جب معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے باقی مظاہر اپنے زندہ لے لے گا کہ اب میں یہ سارے مظاہم اور اس کا انصاف اپنی طرف سے دوں گا اس بندے کو راضی تو کرنا ہے جس پر دنیا نے ظلم کیے گئے اور جس پر دنیا میں تکلیفوں کے پہاڑ دوڑے گئے اس کو راضی تو کرنا ہے انصاف تو فراہم کرنا ہے لیکن روزے کی جزا میں نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے یہ عمل میرے لیے خاص تھا اور میں نے اس کی جزا دینی لی ہے راجی الب العزت اب باقی سارے مظالم اپنی دن میں لے لے گا اور اپنی طرف اس بندے کو دے کر محنتیں دے, دے کر خوش کر دے گا جیسا کہ انیش نا تا ہے دونوں انسانوں کو کمترا پر روکے گا ایک ظالم ہوگا اور ایک مظلوم ہوگا چنانچہ حسابوں کی تانک اور انسان کی فراہمی میں ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ اچانک مظلوم دیکھے گا کہ جنت کے بہت سے درخت اونچے ہو رہے ہیں اوپر کوٹ رہے ہیں اور بہت سے محدلا اوپر کو اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں اوپر کرنے جا رہے ہیں تو پوچھے گا کہ یادنا یہ درخت کیسے ہیں یہ محلات کیسے ہیں اللہ فرمائے گا یہ درخت اور یہ محلات میں نے اوپر کو اٹھائے ہیں تو اس سودا کرنے کے لیے اور تیری قیمت ادا کرنے کے لیے کوش حیران ہوگا یادنا مجھ سے کیسا سودا تو اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ لے لے اور میرے اس بندے کو معاف کر دے یہ تیرے سامنے کھڑا ہے ظالم کے روپ میں زادن تھا لیکن میں اس کے مطابق اپنے ذمے لیتا ہوں یہ سب کچھ لے لے یہ محداد لے لے یہ درخت لے لے یہ ساری محنتیں لے لے میرے اس بندے کو معاف کر دے تو روزے کی عظمت اور اہمیت یہاں واضح ہوتی ہے کہ سارے عوام جہاں حقوق اور مظالم میں کٹ جائیں گے وہاں روزہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے روزہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ خالق کائنات کا پرمان ہے ان دسمیان فہم نہ ہوئی وہ نا اس بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی ادا دینی ہے اب اس اہمیت کی واقفیت کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس عظیم عبادت کو ضائع کر دیں اس عظیم عبادت کی قدر نہ کریں ریاکاری سے ضائع کر دیں غیروں اور پر رزام تاشر ضائع کر دیں یہ ممکن ہے انسان اس کا متحمل ہو سکتا ہے اتنی اہم عبادت جو قیامت کے دن ایک انتہائی گمبھیر مقام پر بندے کے کام آئے گی جس عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی جزا میں نے ضرور دینی ہے لیکن جزا ابھی ملے گی جب اس کے حقوق کی حفاظت ہو اس کی حدود کا احترام ہو اور ان سارے امور کی حفاظت کی جائے جن کا شریعت نے ذکر کیا رسول اللہ اعظم کی حدیث ہے من یتا طور ضور ہی بر امن ابھی فریق عدالیہ حاجت محب شرابہ جو شخص روزہ رکھ کر قولے زور نہ چھوڑے اور امن زور نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قو زور ہر وہ قول ہے جو شریعت کے خلاف ہو جیسے قیمت ہے نمیمہ ہے چغلی ہے زینت و مرامت ہے جھوٹ ہے درو گوئی ہے جھوٹی قسمیں ہیں اور امر زور ہر وہ عمل ہے جو شریعت کے خلاف ہو اس میں سارے کبیرا اور سنجرا بنا ہے تو فرمایا کہ جوش اس طلے زور نہ چھوڑے اور امر زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کے بھوکا اور ہر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر ان حدود کا انتظام کیجیے روزے کی حفاظت کیجیے اپنے اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ریا گاری ایک جرم ہے شرک ہے اور اس عظیم عبادت کے اجر کو ضائع کرنے والی ہے تو اس کی عبادت کریں تبھی تو سمجھواں نہیں جیسے کثیر جماعت کا عمل ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ چھپ جایا کرتے تھے اپنے گھروں میں فخ گزارتے تھے مساجد میں فخ گزارتے تھے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مساجد زمین کو ٹکڑا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے جہاں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہاں تو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے یہاں تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور یہاں تقیبت النمیمہ اور الزام تراشی کا کوئی امکان نہیں نہ کرنے کا نہ سننے کا یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں نئے کا عمال ہوتے ہیں تو صرف صالحین ہی ان کا زیادہ ہوا مساجد میں گزرتا روزے کی حفاظت کے لیے اس قدین نیکی کی حفاظت کے لیے یہ حفاظت ہماری مجبوری ہے اور ہماری ضرورت ہے کیونکہ اس کا اجر منفرد ہے اور اس کا اجر یقین اللہ آباد نے ادا فرمانا ہے اس قدر ادا فرمانا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کی حدیث میں اور بھی اس کا بڑا اجر و ثواب منقول ہے ابو امام الفاظ کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے ایک عمل کا سوال, سوال کیا دلہ نی اعلیٰ مجھے ایک عمل بتا دی جو بڑا افضل اور قیمتی ہو تو رسول اللہ سب نے شان فرمایا علیہ کبھی بھائی نہ اٹا ادھر روزے رکھو روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ وہ یہ ایک عمل بتائیے آپ نے پھر وہی جواب دیا انہوں نے تیسری بار سوال کیا آپ نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا روزے رکھو روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے تو اتنا کہ ان کی عمل اللہ پاک نے ایسا فرمایا یہ خوش نصیبی ہے ہماری تو اس کا ہم حق ادا کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں اس کی حدود کی حفاظت کریں اور اس کا حق ادا کریں تاکہ یہ امن اللہ کے ہاں مقبول ہو اور ماحول ہو رسود اللہ اعظم کا پرمان ہے فرحدان فرحد العدہ فطری فرحد الدن القن ردعی اللہ بروزے دار انسان کو دو موقعوں پر خوش کر دیتا ہے ایک استار کے وقت دوسرا اس وقت جو اپنے پروردگار سے جان ملے گا افطار کے وقت کی خوشی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ کہ اب وہ دن بھر کے فادے کے بعد کھائے گا اور پیئے گا یہ ایک طبی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کی نیند میسر ہے اور ان کو کھانے اور پینے کا وقت آ گیا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی عزاحت ہے کھانا پینا چھوڑنا بھی اللہ کی اجازت کے تحت ہے اب کھانا پینا شروع کرنا بھی اللہ کی عزاحت کی بنا پر ہے چھوڑنا بھی اللہ کی ہدایت ہے اور کھانا بھی اللہ کی ہدایت ہے اور ایک مومن کی سب سے بڑی خوشی اللہ باغ کی ہدایت میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی خومرداری میں ہے میں یہ خوشی ایک روحانی معنی رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیرات و براک کی تقسیم کا وقت ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے روزہ دار انسان وقت افطار کی حفاظت کرے اور وقت افطار کا خیال رکھے بہت سے حدود کے ساتھ یہ وقت دعاؤں کا ہے یہ وقت اللہ کے ذکر کا ہے رسول اللہ آسم کا فرمان ہے اندر رسائی میں امدا فطر ہی دروتم ماتو روزے انسان افتار کے لیے اس تار کے جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے یہ وقت ایک روحانی خوشی کا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے قبولیت دعا کا وقت اور ایک حدیث میں رسول اللہ آسم کا فرمان ہے کتنا زندہ ہوتا اللہ کے کچھ بندے وہ زخار ہیں وہ زخار پھر پن جاتے تھے ہیں اور یہ اضاکہ رمضان کی ہر رات میں ہوتے ہیں وہ تقار عقیق کی جمع ہے اور عقیق کا میں جہنم سے آزاد کردہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی کردن جہنم میں دبی ہوئی تھی لیکن رمضان کی برکت کے اندر برعزت ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یہ وزقار کہلاتے ہیں آزاد شدہ لوگ آزاد کردہ لوگ رمضان میں یہ عمل ہر رات ہوتا ہے یہ رات کا آغاز ہے کس وقت ہوتا ہے اللہ کہ جانتا ہے لیکن یہ اس دار کا بڑا قیمتی وقت ہے ہو سکتا ہے یہ وقت جہنم سے آزادی کا وقت ہو پانچ لوگوں کے لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اندازہ عرصے ایک انسان کے روزے کو دیکھتا ہے اس کے دن بھر کے عمل کو دیکھتا ہے اس کے اجلاس کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس نے روزے کی حالت میں ساری حدود کا احترام دیا ہے اور حقوق کی حفاظت کی ہے اور یہ بندہ اس قابل بن چکا اس کی دعائیں قبول کر لوں اور یہ بندہ اس قابل ہو چکا کس گردن کو جہنم سے آزاد کر دوں تو اللہ تعالی یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے دل بھر کے عمل کو دیکھ کر اس کی اس عبادت کو دیکھ کر اس کے اس اخلاق کو دیکھ کر اس کے ذہر اور تقوا کو دیکھ کر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو یہ وقت ایک روحانی خوشی کا ہے ویسے روزے کا عمل ایک ایسا امر ہے کہ ہر وقت اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے رسول اللہ اعظم کی حدیث ہے سلاثت مات اور تجاوتوں تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن کی دعائیں حد نہیں ہوتی بلکہ یقیناً قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک سنسکون ہے اور سارن حتر روزے دار انسان جب تک وہ افطار نہ کر لے جب تک روزہ تعین ہے افطار نہ کر لے اس وقت تک وہ جو دعا کرے گا اللہ فرمائے گا بس اس کے حدود کی حفاظت ضروری ہے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک استعمال نہ کر کرنے دوسرے انسان البرق العادل وہ بادشاہ وہ سربراہ جو عادل ہو ظالم نہ ہو اس کا عادل اور انصاف قائم ہو ہر چیز کے ساتھ اور ہر مرحلے کے ساتھ وہ عادل اور منصف ہو اللہ کی توحید کے ساتھ وہ عادل اور منصف ہو رسول اللہ الرسم کی سنت کے ساتھ وہ عادل اور منصف ہو رعیت کے حقوق کے ساتھ تو پھر جو بھی دعا کرے گا اللہ با قبول فرمائے گا اور تیسرا مظلوم مظلوم انسان جس پر کوئی ظلم ہوتا ہو مظلوم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رسول اللہ سب نے شاد فرمایا جرف اللہ فوق الغمام اللہ مظلوم کی دعاؤں کو اٹھا لیتا ہے بادلوں کے اوپر یفہ اللہ باب اسماعت اور ان دعاؤں کے لیے کھول دیتا ہے آسمانوں کے سارے دروازے اور اللہ اس مظلوم کو سے کہ ہے کوئی عزت مجھے میری عزت کی قسم لان نہ کر بھلے اوپر تو ہے ہی نہیں میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی کروں کچھ عرصے کے بعد ہی کروں لیکن تیری مدد ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ فوری مدد کرنے پر بھی قادر ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم بندے کی دعائیں سننا چاہتا ہے اس کی آہد سننا چاہتا ہے اس کا تجربہ سننا چاہتا ہے جو بندہ جس قدر اللہ کے غریب ہو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ خوایش ہے کہ بندہ روئے میرے سامنے گر گڑائے اس کا گر گڑانا اس کا تجربہ کرنا رونا ڈھونا اللہ کو بڑا پسند ہے تو اللہ کو بولتا ہے چاہے مجھے عرصے کے پیار بھی کروں لیکن ترین مدد ضرور کروں گا تو یہ اس بات میں دلی رہے کہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فطر کے موقع پر کے موقع پر اپنے بندے کو خوش کر دیتا ہے ان ساری خوشیوں کے ساتھ دوسرا خوش کر دے گا اس وقت جب یہ بندہ اپنے پروردگار سے جہاں ملے گا یہ موت ہے موت کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے اس وقت اللہ دادا بندے کو کس طرح ادا فرمائے گا کس طرح نوازے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا یہ وقت بڑا گمبھیر وقت ہے انتہائی محیط وقت ہے رسول اللہ اشم کا فرمان ہے لا تمنا الموت فین الطل شدید موت کی تمنا مت کیا کرو اس لیے کہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا یہ منظر بہت ہی ہولناک ہے امیر عمر فرمایا کرتے تھے اگر میرے پاس دنیا کے سارے خزانے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط پر اس واعدے کی خط کر اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنے کی ہولناکی سے بچا لے اس قدر وہ خوفناک ڈھانٹی ہے مگر اللہ رب الزت اپنے اس بندے کو جو روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اس کو خوش کر دے گا جو اپنے پرپر نگار سے جان میں لے گا اللہ اپنے فائدے پورے فرمائے گا اجر ادا فرمائے گا ثباب ادا فرمائے گا تو یہ روزے کے وہ تمینات ہیں جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے رسول اللہ سب نے آگے فرمایا بلاخلوف اقوا روزے دار انسان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو جنت کی قصوری سے کر محروب ہے اس کا معنی ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی باطنی بھی ہو سکتا ہے حقیقی جو اس کی بو ہے منہ کی بو واقعی اللہ کو پسند ہے جنت کی کستوری سے بڑھ کر اور یہ بھی روزے سے اللہ تعالی کی محبت کی دلیل ہے روزے سے محبت کی ایک علامت اور پہچان ہے حالانکہ وہ بو ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود اسے پسند نہیں کرتا اس کو دور کرنے کی یتن کرتا ہے بسوا کے کرتا ہے اور طرح طرح کے آمیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ منہ میں خوشبو پیدا ہو جائے مگر خال کے کائنات کے فرمان ہے کہ وہ وہ مجھے جنت کی کستوری سے بڑھ کر محروب ہے کہ روزے انسان سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے دوسرا معنیٰ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رزت روزے دار انسان میں خوشبو پیدا کر دے جیسا کہ حادثہ یہ بات باتیں ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ ان سے خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی اور دور دور تک پھیلی ہوں گی جو دنیا میں روزوں کا استعمال کیا کرتے تھے اللہ کے بندو اس سے مراد صرف رمضان کے روزے ہی نہیں بلکہ نفی روزے بھی جن کو روزوں سے محبت تھی نفی روزوں کا استعمال کرتے تھے رمضان کے روزوں کا استعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی خوشبو پھیلا دے گا میدان معاشرے میں یہ دو امتیازات دو عبادتوں کو حاصل ہیں ایک نماز کو دوسرے روزے کو نمازی انسان بزو کرتا ہے اس کے بزو کے اللہ چمکا دے گا وہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے ان کی چمک آزاد کی چمک نمایاں ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ یہ لوگ نمازی تھے اور بزو کا اہتمام کرنے والے تھے دوسرے روزے دار جہاں بھی کھڑے ہوں گے ان سے خوشبو مہگری ہوگی جنت کی کستوری کی خوشبو ان سے مہگری ہوگی اور دور دور سے محسوس ہوگی تو نمازی روزے دار کو بندے ہیں جو دور سے پہچانے جائیں گے نمازی اپنے آزاد کی چمک کی بنا پر اور روزے دار اپنی خوشبو کی بنا پر یہ بھی عبادت کا تمط تھا کہ اللہ رکھ ان کی خوشبو یہ وہ مہکا دے گا اور پوری دنیا میدان محشر والے اس حقیقت کو پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے انہیں ایک بندے ہیں جو دنیا میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے یہ بھی ایک تو ہے روزے کے لیے گندہ رزت کہ یہ میدان محشر میں بھوکا اور جیسا نہیں رکھے گا قروب اشرف الماس لفظ تم پھر کھا لیا کھاؤ اور پیو یہ جنت میں اللہ کا حکم ہوگا لیکن میدان ماشل میں بھی انہیں پیاس محسوس نہیں ہوگی دنیا میں انہوں نے کیا برداشت کی تھی اللہ کی ندا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ تو راشد اس موقع پر عمدہ ربر عزت انہیں پیاس سے بچانے لے گا حالانکہ میدان محشر یہ شدت کی گرمی ہو گئی لیکن دنیا میں شدت کی گرمی کی پیاس کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے روزوں کا استعمال کیا ناگ جبر جبرودی رہن ہو اپنی موت کی رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا کہ موت سے تین چیزیں مجھ ختم ہو جائیں گی اور تین چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا ایک زماں الحواج شدت کی گرمی کی پیاس اشاعر رودوں کی طرف ہے کہ شدت کی گرمی کی پیاس بڑی بڑی معلوم ہوتی تھی گرمی کی شدت عرب کے سہارا اور تبتی ریت اور شدت کی گرمی انتہائی شدید موسم اس کے باوجود روزے کا احترام اور شدت کی گرمی میں پیاس کو برداشت کرنا اس نجت کس کے ازا کے نظار کے یہ سارا یہ و معاملہ ہے تو بڑا مزہ آتا تھا حالانکہ پیاس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی لیکن کن کی راہ کو سامنے رکھ کر اس کی فجوتی اور قرب کو سامنے رکھ کر بہت لطف محسوس ہوتا تھا تو ماؤ کی یہ چیز چھن جائے گی اور دوسرا فی فلیال شتا موسم سرما کی راتوں کا قیام سرد راتیں ٹھنڈی راتیں بستر کو کون چھوڑتا ہے کون آمادہ ہوتا ہے پھر شہباد نفس کا پروگرام بھی ہوتا ہے اور سربراتیں ہوتی ہیں بستر کو چھوڑنے پر آمادگی بہت ہی مشکل دکھائی دیتی ہے مگر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے بستر کو چھوڑ دینا ٹھنڈے پانی سے قدو کرنا اور قیام الحل کا اہتمام کرنا ہم ہے کہ یہ عمل بھی مجھ سے چھین جائے گا اپنی اس موت کی وجہ سے اور تیسرا تیسرا وہ کوئی رکب قلعے سے نکل کی علماء کی مجالس دروس کی مجالس میں حد سے محروم ہو جاؤں گا علماء کے دروس اور ان کی مجالس میں بیٹھنے کا بہت ہی فائدہ ہے علم حاصل ہوتا ہے وہ اب کے رسول کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سن کو بڑی تشکیل ہوتی ہے بڑا اطمینان ہوتا تھا تو اپنی موت سے ان مجالس سے محروم ہو جاؤں گا صرف صالحین اس نیکی کو بڑا اہم کر جانتے تھے رمضان کی نیکی کی اور روزے کی نیکی کی تو اللہ رب الزت یقیناً اس بندے کو موت پر خوش کر دے گا اس بندے نے روزے کا اہتمام کیا ہو اور روزوں کی حدود کی حفاظت کی ہو تو آئیے اس لیے کی کم اہتمام کریں سارے حدود کی حفاظت کے ساتھ سارا دن گزرے اللہ کے رسول کی ہدایت میں رمضان کے مہینے میں جو اپنی عام روٹین ہے اس میں تبدیلی لائیے اور اپنے کاروبار سے ضبط نکالیے گھریلو امور سے وقت نکالی قلاوت قرآن کے لیے کہ روزہ قلاوت قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک رمضان میں اتارا شب قدر میں اتارا لوہے محفوظ آسمانوں تک اور پھر آسمانوں سے اپنے پیغمبر تک بھیجا تیئیس سال کے عرصے میں باری باری وقفے وفرے سے لیکن اس پر جو نزول ہوا ایک ہی بار مکمل نزول رمضان میں ہوا جس کا معنی یہ ہے کہ رمضان سے قرآن پاک کہہ رہا تعلق ہے بلکہ سادقہ قطر جو ہے آسمانی تورات ہے انجیل ہے زبور ہے صوبی ابراہیمی ہے احادیث سے یہ بات باتیں ہوتی ہے کہ ان کا نظور بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے تو رمضان کا اللہ کی وہی سے خاص تعلق ہے جبیڑ امین رمضان میں قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے کرمب ال اسلام کے ساتھ اور کرمب ال اسلام کی حدیث کی ہے کہ اندیام بل قرآن شرائان یا امرتیام روزہ اور قرآن دونوں مل کر قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے اس بندے کی جو الزا کے سامنے کھڑا ہے حساب و کتاب کے لیے ایک طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا دوسری طرف قرآن کھڑا ہو جائے گا روزہ کہے گا کہ یاد نہ یہ بندہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے منع کہ میں نے میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا اور خواہشات نفس سے روک کر تو شفی میری سفارش قبول کر لے میری سفارش ہے اس کے حساب و کتاب کے معاملے کو محقوف کر کے گراہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے روزہ خاموش ہوگا قرآن بول پڑے گا یا رب انی منا من میں میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا یہ قیام العین کرتا تلاوی پڑھتا قرآن پاک کی تلاوت کرتا پشفۂ نہیں ہے میری شفایت قبول فرمانے رہے اس بندے کے بارے میں تو اللہ تاعدہ روزے اور قرآن کی شفات قبول کر دے گا حدیث کی آخری الفاظ یہ ہے پشفائے دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی اور اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کی جلاوت کا رمضان کے روزوں سے گہرا تعلق ہے گہرا تعلق کے نمبر لمبا قیام کیا کرتے تھے حذیفہ بن یمان کی حدیث جس میں آپ کے رمضان کے قیام کا ذکر ہے اتفاق حسن حضیفہ بن یمان کے گھر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے ہمارا دیکھ کر سعود اللہ علیہ وسلم نے قیام الیر شروع کیا رمضان نے سورہ پکڑا پڑے پھر سورہ آگے وڑان پڑی اور سورہ نساء نثار پڑی یہ تینوں لمبی سورتیں جو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ پاروں پر مشتمل ہیں یہ آپ نے دراوت فرمائی طویل کیا اور قرآن پاک لمبی خیرات یہ خوشنوتی اور اس کے قرب کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ پھر حمد ال رمدان میں جودوں سے ہار کیا کرتے کفرت سے مالک فرماتے ہیں کہ قلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اجمل سعید میں نے ریخرا رسول اللہ صلی اللہ رمضان میں کس طرح سے سخاوت کرتے اتنی سخاوت کہ ایک قید رفتار آندھی کی رفتار سے بڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے عام دنوں میں بھی آپ بہت بڑے سخی تھے اور سخاوت کیا کرتے تھے ایک موقع پر آپ نے صفوان کی ریا کو اکٹھے سو اونٹ دے دیے اور ایک موقع پر ایک شخص نے اسلام قبول کیا اتفاق سے اس وقت رسول اللہ سلم ایک باقی میں تشریف فرما تھے دو پہاڑوں کے درمیان اور وہ باقی اونٹوں سے بڑی ہوئی تھی آپ نے وہ سارے اونٹ اس شخص کو دے دیے وہ شخص اونٹ ہانتا ہوا اپنی قوم کے پاس کیا اور کہا کہ اے قوم اسلام کو مور کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ کسی فصر کا اندیشہ بادی نہیں رہتا مالا مار فرما دیتے ہیں کہ پمبر اسلام کے ثقافت رسود اللہ اسلم کا فرمان ہے ماں ان جی کو اندی صحابت مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تین دن کے اندر سارا بانٹ دوں گا اور تقسیم کر دوں گا ایک موقع پر پر اسلام ایک واجی سے گزرے وہ باتی خاردار جھاڑیوں پر مشتمل تھی کاٹے ہی کانٹے رسول اللہ نے شادمایا اگر اللہ تعالیٰ اس وادی کے کانٹوں کے برابر مجھے اونٹ دے دے تو ایک دن سارے تقسیم کر دوں گا یہ اللہ کے نرمت کی صداوت آن دنوں میں رمضان میں آپ بہت بڑے صحیح ہوتے اور آندھی کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مار خرچ کیا کرتے تھے رمضان میں آپ کی ثقافت کی کیا اہمیت ہوگی اس آپ غور کیجئے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے انسان کا بدن بھوک اور فاقہ برداشت کرتا ہے اس بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر مالی عبادت بھی شامل ہو جائے تو دین کی ساری عبادت دو ہی قسموں کی ہوتی ہے یا بدنی یا مالی تو پورا گویا دین کا جو عبادت کا مدر ہے وہ انسان کے سامنے آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ان انفاق صدافات اور صحافت یہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں اور کے گناہوں سے پاک صاف ہونا یہ مطلوب ہے اگر رمضان گزر جائے اور گناہ جو کہ تو باقی رہ جائے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے رسول اللہ اسم نے اس نا فرمایا بلکہ آپ نے آمین کہی جیر امین کی دعوار پر برو تم اگر رمضان تم کے اوپر رہو اس شخص کو اللہ کی رحم سے دور کر دیا جائے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو اپنے گراہوں کو بخشوا نہ سکے تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھدگار دیا جاتا ہے تو گرہوں سے پاک صاف ہونا یہ ضرورت ہے اس ماہ مبارک میں تو صدقہ اور یہ انفان ہے پھر اللہ یہ بھی گرہوں سے پاکیز کی اور صفائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رسول اللہ اعظم کا پرمان ہے ان صدقہ ترقا کمائی فر الما کہ سبقہ گرہوں کو بجھا دیتا ہے کس طرح بجھاتا ہے کس طرح بجھاتا ہے؟, ہے جیسے پانی ایندھن کی आपको کو देता دیتا ہے पानी پانی سے ایندھن पड़ پڑ جاتا ہے اور ठंडी हो ہو جاتی ہے اس طرح سبدہ جو ہے گناہوں کو بٹھا دیتا ہے سطدے کی اور بہت سے فوائد ہیں رسود اللہ سب کا پرمان ہے تابوں سدا تھا اپنے مریضوں کا علاج کرو سطح کے ساتھ رسود اللہ صبح نے میں نے جہنم میں ایک شخص کا ایک منظر دیکھا جس کے منہ کو جہنم کے شوئلے جسانے کی کوشش لیکن منہ کو جہنم کے شعلے چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اچانک اس کا صدقہ سامنے آ جائے گا اور اس کا صدقہ جہنم کے شعلوں اور اس کے منہ کے درمیان پر ایک پردہ بن جائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول حدیث ہے المرو کل عمر عمر حد کا تقدہ محنت خدا ہر شخص کے کے دن میدان محشر میں اپنے صدقے کے سائے زلے ہوگا اس وقت تک صدقے کا قائم رہے گا جب تک اطارف عزت تمام خرائے کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے فیصلے کی گھڑی تک اس کا سبقہ اس کے سر پر سایہ بنا رہے گا اب آپ کی مرضی سایہ کرنے, کہ سائے کو گھنا کرنے کے سائے کو ہرکر بنائیں جیسا بھی کریں لیکن یہ بات یاد رہے جہنم کی میدان نشر کی گرمی اور یہ سورج کی شدت اور حدت بہت, بہت ہی نافاق برداشت ہوگی اس گرمی کے بنا پسینہ آئے گا حدیق کی بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ دعا کرے گا کہ یاد نہ وہ اس پسینے سے بچا لے بلاد انار جہنم میں کے جہنم میں جھونکتے اس پسینے سے بچا لے کہ یہ آزاد کوئی کم نہیں ہے اس موقع پر کے نینتے ہیں کہ بندے کے کام آئیں گی روزہ پیار سے بچائے گا سب کا سایہ بن جائے گا اور سورج کی شدت و شدت سے اس شخص کی حفاظت کرے گا اور بہت سے امراض ہیں بہت سی نیکیاں ہیں جن میں اندر بزرت اپنے بندوں کو سایہ فراہم کرے گا وہ عدیض معروف ہے چنانچہ یہ باپڑ مطلب باسر مہینہ شروع ہو چکا اس کے حقے کی قدر کیجیے کی اور حفاظت کیجیے کی حفاظت کیجئے حقوق کا احترام کیجیے اللہ باقی رام کو توفیق کا نا اللہ اِسماع سیام میں ہماری عبادت کو قبول فرما دے. ہمارے روزوں کو قبول ہمیں کی توفیق ہمیں کی توفیق قیام کی توفیق پاک کی توفیق کا نہ فرما دے ہمیں, ہمیں, ہمیں غیبت سے بچا ہمیں زبان کے وفاصل سے بچا روز... روزے کی حدود اور اس کے حقوق کی حفاظت کی تو ابھی کتاب دے ان تمام نیبیوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخل بنا دے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے اقول عقوری حاضر اللہ الحمد للہ تشریح پڑھنا جائز ہے جی ہاں جائز ہے سننے سے ثابت ہے حدیث حدیثی بات ثابت نواز کی حدیث ہے پسند درجہ کی ہے لیکن نماز تسکی کے حوالے سے ہم بات بدعات کے منتخب ہوتے ہیں جن میں ایک ولف اجتماعی تصویر کی نماز کا اہتمام کرنا یہ ولحت ہے اور ثابت نہیں ہے یہ ایک انفرادی نماز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت افضل ہے تو پھر ہر دفن کی جماعت کرو فرض کے بعد سننے دیں ان کی بھی جماعت کرو کہ جو جماعت ثابت ہے وہ جماعت درست ہے اور جو ثابت نہیں بدر ہے تصویر کی نماز کی جماعت نبی اسلام کے صحابہ سرف صالحین ثابت نہیں ہے اس کا اہتمام کرنا بدرت ہے اور بدرت تمام لڑکیوں کو برباد کرنے والی آج یہ ترف ہے تماشنا ہے کہ ہم نے ہم تماشدین قوم بن چکے ہیں ان عبادات کو تلاوی کی نماز قوم نے کہاں مطلب کچھ پارکوں میں اور شادی حالوں میں اور یہ مٹھائیوں اور شربتوں کے جھرمٹ میں یہ عبادت ادا ہوتی ہے اور بعض جگہ مردوں اور عورتوں کے احتراج ہوتے ہیں بچوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور ایک تماشہ بن چکا ہے حالانکہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے مجبوری نہ ہو تو اللہ کے گھروں میں اس نماز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اللہ کے گھروں کو معطل کر کے پارکوں کو آباد کرنا اور بیاہ اور شادی گھروں کو آباد کرنا یہ کون سا دین اور کون سی شریعت اور کون سی مصیبت ہے اللہ پاک کو فیب ہو گیا بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل ہے اللہ ع تمام باروں کو سے اہتمام ادا فرما دے اور جو ساتھی پریشان ہے اللہ تعالیگا ان کی ہر پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما دے اور ان کا خوشحال کر دے دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے اللہ الگ دنیا میں آسود کی عطا فرمائے اور قیامت میں اپنی رضا اور اپنی حفاظت اور سلام کی ادا فرما یہ آج کا اعلان بہت ضروری ہے یہ بات نہیں چاہیے آپ کو پہلے دینا چاہیے اور یہ کراچی میں ایک ادارہ قائم ہے مرکز نصل مالکان یہ تین بچوں کا ادارہ ہے لیاری میں قائم اور لیاری کی صورتیں آپ جانتے ہیں وہاں اللہ معاف کرے بہت سوانہ کر دی اور خاص طور پہ ایسے بچے جن کے باپ فوت ہو چکے تو ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور اسی حقیقت گسانے رکھتے ہوئے ساتھیوں نے وہاں یہ تین بچوں کا ادارہ قائم کیا تاکہ خاص طور پر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا اعتماد کیا جا سکے بچے ان کی زبان زبانیں بڑی دلیل تھی ان کو پڑھنے کا نہیں آتا تھا لیکن بڑے صبر اور اس قدامت کے ساتھ محنت کی اور کئی بچے حفظ قرآن کی تقریل کر چکے ہیں اور چھ سات بچے اپنا سنت لے کر پارے ہو چکے ہیں اور بہت سے بچے کسی کا اعلیٰ بران ہو چکا کسی کا جو ہے وہ جو دس پارے ہو چکے ناظرہ پڑھ ہے اس کے ساتھ ساتھ دعائیں نوازیں معصور دعائیں معصور اور پھر سیرت کی کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ تحادی کی مدت الحکام تو اچھی ایک تعلیم کا جاری ہو چکے تو اللہ کی فہرستوں سے ادارہ آئیں تعلیم یہاں جاری ہے اس وقت بھی وہاں تعلیم ہو رہی ہے ساتھی وہاں ضرور جائیں اور اس ادارے کی کفارت کا جو ہے وہ انتظام کریں اور آج ساتھی باہر موجود ہوں گے آپ کے تعاون کے لیے آپ تعاون کیجئے رسول اللہ صلی صدر اللہ پردان ہے کہ آنا وقاف ہوگی تم نے دکھا کر میں اور یتیم کی کفالت کرے والی جنت میں اس طرح ہوگی آپ نے دونوں گی اٹھائی دونوں کو ملا دیا اور جوڑ دیا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت بھی اس طرح ساتھ ہوں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ دھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گراہوں کو معاف کر دے گا اور جو صرف ہاتھ دھیرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کھلاتا بھی ہے پلاتا اور اس کی معاونت بھی کرتا ہے وہ یقین ہے وہ شخص زیادہ اجر کمن صحیح ہوگا تو نیکی کا ایک راستہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ کا کریں اللہ تعالیٰ سب کو تو ابھی ادا اور اللہ قبول کروائے یہ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے ہم کہتے ہیں جاتے ہوئے اللہ حفظ کہتے ہیں کیا کہ اس طرح کہنا درست ہے یہ آنے اور جانے کا سلام ہی برائی ہے اور سلام کے ساتھ ساتھ اگر دعا بھی دے رہی تو وہ حرج نہیں نگر اسلام کی حدیث ہے کہ ایک انسان سفر پہ جا رہا ہو اور وہ کلنگ تقریبات سنیں تو اچھی فال ہوتی ہے اللہ کی حفاظت کرے اللہ پھر یہ ایک اچھی فار ہے اچھی دعا ہے اس کا کو منع نہیں لیکن آتے اور جاتے سلام کہنا یہ پہمبل السلام کے سننے سے ضلالا هديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم مشره الامور محلفاتها بكل مؤذ من بدعه بكل بدعه من ضلاله وكل ضلال في النار نجد الله ورسوله فقد رشد اهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وضلال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا دواهلنا إن نسينا أو وقصانا ربنا ولا تحمل علينا كسرا كما حملته بل الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا به بعف عنا ففرضنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم فخذ رب من اعرض عن دين عليه وسلم فراجعنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الله